هذا وهم لا يشعرون وجاءوا وباهم عشاء يبقون قالوا يا بانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميسه بذمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم ممرا فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا باردهم فأدلاء ذلبة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص درائم معدودا وكانوا فيه من الزائدين صدق له مولانا العظيم إن الله وملائكته يسلون على النبي جاء أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما شکن سلات و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلات و السلام یا سیدی یا حبیب اللہ سلات یا سیدی یا رحمت اللہ و والی یا سیدی یا محمد رسول الله الحمد والسلام تحية والسلامة بعد قادر مطلق جل جلاله وعمن واله عزم وفرحان ووضي باكبار قهد اندل فرياده على جل مجده الكريم صلى اندر نہ چیز دے دل دماغی خساس صدقہ مدنی تاج دار محوب و خدا و شرفی باد ال مالک ہر دوست کل میں پچھلے کئی جمعات المبارک شریف کو سید نے یوسف علیہ صلاحت والتسلیم تفسیر یوسف شریف دی روشنی دی اپنے تسلسل دنال جاری ہے دعا کرو اللہ لگ سمجھانے دن گرانو سمجھنے دی توفیق نصیب اور پھر اس واقعہ شریف دے بیان تو خوران مجید ہیں پچھلی برتبہ جناب معلوم ہوئے گا کہ اس گل تی اختتام ہویا سی ادرت سید نے یاقوب پیغمبر علیہ ہی سالہ تسلیم آپ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھائی اپنے لوانا فرما در ارف بد سلوکی جس وقت لے کے ترے اس وقت بڑا پیار اظہار ہے یہ سورت زمانے دے حالات نشیب و فراز بڑے گہرے طریقے گئے اگر بندہ جگہ روشنی دے اندر کوشش کرے سمجھ بھی لائے گا اور غلط نہیں سمجھے گا بالکل درست اور صحیح سمجھے گا رستے دیا رکاوٹاں دی طرفوں بد سلوکیاں نامناسب سلوک انسان گھبرائے گا نہیں پریشان نہیں ہوئے گا کیوں ات عظیم بھی رہا ہے ایک اور دوسرا انجام اور انتہار نتیجہ جڑا ہوں وہ کدے بھی ظالم دے حق چ نہیں ہوں ہمیشہ مظلوم دے حق ہے چل جا اپنے معاملات بالکل درست کر کے رکھتا ہے معاملات کو بہتر کر کے رکھتا ہے یاد رکھو نتیجہ ہمیشہ اندر ہوں خیر چلو اگے حضرت <تصفح> <اخی> <ازرتی> یوسف <تصفح> علی سلاۃسلام آپ <تصفح> اپنے بھائی <تصفح> جا رہے ہیں انہوں <تصفح> نے <تصفح> بڑا ہی پیار پیارو محبت ابتدا کے اندر اظہار کیا جو ہی باپ دیا تو اجل ہوئے باپ دیا نظراں جو ہی ہٹے انہوں نے تکلیف دینی شروع کر دی آپ تماچے مارے ٹھڈے مارے زمین تے گرے جسم لوہ ہویا اب بڑی دل خراش گل جستے انتہا ہوئی آپ یقم ہے پائیا نے پوچھا حیران ہو کے یکم ہسیا کس گل دی وجہ کل کہ ویرو گل یہ کہ میں سہس واسطے ایک بار سا سا سارے برا رل کے میرے برا ایک جی تو ہو گیا سا نا چھوٹے سارے سن کے گھر کی ہمیلی دے در داخل ہون لگے میں تاریخی جسامت دیکھی میرے براہ ایڈے طاقت والے ایڈی زور ایفا کشی والی نے تو فکر کی لڑ ہی نہیں جیڑا میرے مولا علی مشکل کشا نے مولا مشکل رضی اللہ تعالیٰ نے گل کیتی توجہ نہ سنیا جائے آفر مانے کوئی انسان کسی انسان دکھ نہیں د میری گلے لمجا توجہ بندے کسی وابستہ اصل وہ انسان <سطور> امید جی <سطور> <دین> <سطور> <نئن سطور> <نئن نئن سطور> وابستہ ج امید وابستہد انسان دے دل تک بل شراہ شریف نے سانو قرآ نے سکھایا جڑا قدم بھی اٹھا بھروسہ صرف ایک مولا ترک بھی تمری میں اپنا جڑا معاملہ اپنے مولا سے سپور کر <تصفيق> اپنے پوری نظر والا جو, فی جو فیصلہ اے ذہن ہوئے نا پھر امید بہت زیادہ ہوں کہ انسان دا دل جن آدھے نہ تو ٹوٹے انج نہیں ہوتا اچھا خیر آپ نے فرمایا پھر آو جنہ ہاتھ حفاظت ہاتھا دے ہوں میرے جگ دا کہڑا بند ہے جرا تکلیف دے ہائے افسوس ہائے, ہائے, ہائے آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے بوسا تھا جن پہ وہی پتے ہوا دینے لگے شاعر آکھدا ہے سیاد آکھدے نے شکاری تھی شکاری جس وقت میرے آشیانے نو میرے گھونسلے نو جس وقت او اگ لانے لگا ہے نا ہویا کیا جنہ پتیاں دے بھروسے تھے میں چھپ کے تے کے بیٹھا سی نا ویکھیا وہی پتے ہوا دینے لگے وہی ہوا دے کے اگ مزید بڑھائی جا رہی ہے جن کو سمجھا تھا چمن کے محافظ تھے وہی نشے آگ لگانے والے خیر آپ نے فرمایا میں جن ہاتھا احتماد جگ در کوئی تکلیف نہیں دے سکیا اگر تکلیف دیتی دی اور آئی ہے انہوں نے ہاتھوں تھی آئیے خیر اتو تک بیان ہوئی بھائی کا اردو دمک جا پمک جایا ہی ہے پاگے آن جان والا کافلا جیڑا ہوئے گا او نال لے کے بات غوریا ایک تقریباً مصر دے راہ خوشر گز گہرا منہ سوڑا چوڑا پانی انتہائی کارا کدوں س.. کا س.. جا کے گل سنیا جی حضرت نو سلاۃسلام دا بیٹا کرانا چاہنا حضرت سلاۃ تسلیم آپ دے بیٹے سن دین ہام سام کنان ہام سام کنان جنابر ہے کنان تے بالکل کافر ہوا اللہ تعالیٰ جنابرانا دے دے میں جنابر دے کرانا چاہنا. جناب درمیانہ جہا خیال ہے جناب حام وہ اللہ تعالیٰ دے نبی اللہ تین پتران دے درجات دن دراجات یہ تفاوت ہے نا تفاوت میں اماج پڑھیات فرق ہے ایک بار آپ آرام فرما رہے ہا دی شریف تو کپڑا ہٹ گیا ہبا کی ستر شریف تو کپڑا ہٹ کپڑا ہٹیا کنان گزریا ہسکت ستر تو جی کپڑا ہٹیا ویخا جدو کو گزریا اٹکیا ہسیا ہسکت گزر گیا اللہ تعالی غیرت گوارا نہیں سڈے نہیں کیتا ہس کے تو گزر گیا پردہ کجیا نہیں رب کر جدو سام گزریا ہے نا سامنے کیا نے مذاق نہیں بنایا نظر پئی نظر ہٹا کے چلے گئے کیتا جی کپڑا درست نہیں جدو جناب ستر شریف نج دیکی کا بدلا نبوت ہے جنابے منصوبہ جو پورا کرنا سی بگیڑ کھا گیا کمیز اتاری ہاتھا پیرا نو بنیا بن کے جس وقت اندر لٹکایا ہے نا لٹکان آ جناب لٹکارے اس طرح تھلے جس وقت دوبارہ گونجی بیٹے یوسف نو لے کے جارے ہو میری گل یاد رکھا ہے دھیان کری تڈا میرے پتی ماہ نہ لگن دینی یاقدم جی خیال آیا نا ایک بار نشے نو روکیا نے آخ مشورہ رل ہویا ہے اج بھی وفائی نہ کر جس وقت دوبارہ رستے نو چھوڑیا تھلے والا آپ کا ایک جناب شمون زین جی خیال آیا سونے سنیا چند ایک گز کا فاصلہ رہ گیا حضرت جا جا جا جا جا جا. حرت جائل علی سلاتو سلام آپ نے حضرت یوسف علی سلاتو سلام،, سلام نو پانی ڈگن دتا تھلے آ کے پرا چکیا ہے ایک پتھر نال پیا پیار بٹھا چڑیا <.ية> närmandu, سبحان اللہ تعالیٰ <cond Gall have claimedills> مولا تالا فرماند ہے فلم راہ پوی شدہ لے کے ترے حضرت اس علیہ سل تو لے کے ترے نے دی کچھ تفصیل میں بیان کر گے خیر اختلاف ہو گیا اس گلتی ہوئی سی انج کرنے خوان خو ہوئے اتنے سٹ دنیا جو اندر جبریل نے آ کے اپنے پیرا اپنے پرا سے چکے آئے اتنے ہن میں گل کرنا روح المیا شریف عالام حقی رحمت اللہ تال آل تفصیل شریف بڑی عظیم تفصیل سونے اندر ایک روایت نہیں ہوئی جبریل میرے نبی اندر بیٹھے ہوئے سن حضور نے فرمایا جبریل پرواز کنی سونے میٹر کریٹر کی بیان کراٹا میٹر کی بیان کر سکنا ہاں بس ایک اندازہ ہے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نہیں سر تو تسلیم آپ جدو چیخے پا کے ڈولی اگول چی جگ وچالیا اگول اگ وچالیا آئے کے ہوا لہرا کے اگ و رب نے آواز لائی سی میں سات پار سا رب نے فرمایا جبرین بڑی طاقت دے دیر نہیں کرنی جلدی کر سڈے ابراہیم اگ دے اندر جان تو پہلو پالو گلزار کر دے گلزار فرمایا میری پرواز ایبراہیم اگ دن کے اندر نہیں سنا میں سات آسمان تک اگ ن گلزار مرا چڑیا اللہ جدو جنابرا دا دادا ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ سلا تو سلام لے کے جدو ذوا کرن کی نیت مقام منا تے سو اٹھا کے چوری بسم اللہ اللہ لگے رب نے مینو فرمایا جبری لا جلدی کر دیر نہ کریں ساڈا اسمائل سی بہانا ہوا اسمائل سی بہانا ہوے چن پیچو تمبا لا جاؤ چن پیچو تمبا لا جاؤ میں کدرا تل منتہا تنتر جنت چا چکیا تھلے پوری کر کے چھڑی نہیں سی رکھی میں کدرات منتہا تھی ٹریا جنت والا آیا جنت چا چکیا تھلے آیا حضرت اسماعیل ہٹایا حضرت اسماعیل گردن چلن جنو حضرت یوسف علیہ سلا تو اسلام نے اس رسے نو کٹیا پتا ہے کسے کسی نو کٹ دے کنی تیزی نال تھلے والے پاس جی چند ایک فاصلہ رہ گیات حضرت یوسف پانی تک نہیں سر پہنچے میں پہلے تھلے پار کر رہے تھا لوی دو جناب تند شریف دا ٹکڑا شریف میدان شہید ہویاتہ نکلیا ہے زمین واریا ہے ربرت گوارا نہیں ہوا میں کترا منہ نکلیا زمین پہ نہیں آیا میں اپنے نورا دی اٹھا لیا سی تو جو ہے سجنو رکھو نا سبحان اللہ سونے ہوں تو حضرت سلام نایا اٹھا کے اٹھا کے بٹھایا اللہ گل کر رہا ہے فرمایا با نئی امری مہم لا یشو ہوں دو ترجمے بنن گے یا تے بنے گا اصا وئی کی تھی شاہ بنے گا اسا الہام کی تھا اختلاف ہے حضرت یوسف لے سلا سلام خود اندر جا رہے ہیں اس وقت بھی رب دے نبی سنوت دے نزدیک پھر ترجمہ بنے گا کیونکہ جی آر نبی والی نہیں ہو سکتی نبی ولی ہو آپ اس وقت نبی ام مجی فرمان دی جو سہان جی جی <ması to God>. اللہ جیوی رب نے رب نے وہی فرمائی شہد دی مکھیاں بئی نہیں سی وہ مخصوص قسم الہام سی جو بھی سمجھو جاب تھلے خود اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے سخت کاروائیاں باد بھی آپ اولے نہیں کھولی کوئی گل نہیں سارا راج ایسا لفظ پیاو آپ جدو اندر گئے اندر پہنچے فرمانسا وہی بہ نئی لاتو نمپی امبی امری لا یشعرون فرمایا یوسف گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا پر کر دینے تیرے نال ظلم پکڑتے اج تیرے نال حسد کر کے تیرو دکھ سے تکلیف پہ دینے دے ایک ویلا ایج دے گا لا نمپی انبی مفہوم بیان پہ کرنا وا اج تینو مارن والے سیاتیاں والے تیرے سامنے آج بن کے کھلوتے ہو گے لاد انہم بے امرے ہی مہاجا تو ساری ایک گل یاد کرو کاری کی, کی میرے نام لا یشور انہوں چیتیا ہی نہیں ہونا آپ سمجھ گئے امتحان بڑا لمبا ہے اے جڑا جملہ ہے قرآن مجید دا ان بڑے رخ دے حل ہو جنیاں زیادتی آپ ڈال ہو رہی آپ زیادہ آپ, نہیں آپ بول دے نہیں زبان نہیں کھولتے فی رواں نے بچیا ہے بدلے ویچیا ہے مڑمی زبان نہیں دے اگے گئے ترصر جو جو معاملہ نہیں کھولتے دسیا تگڑے ہو فر وے تسا نبی ہے جی یا نبی بناو گے جو بھی سی نا ہلا ہلا تو نبی امرا یہ نبی امتحان دی رات تو نہیں ہے کہ بھول جاوے گا شورو تو سا دے سامنے بیان کرو گے پر نو چیتا ہی نہیں آنا انہوں چیتا ہی نہیں ہونا سمجھ گئے ساری کاروائی تو بعد انہاں نو ساریا کی بھول جان یہ تو لما عرصہ گزرنا ہے سمل گئے امتحان لمبا ہے، امتحان بڑا نے آئے، بیان کر رہا حقیقت رب جاندہ ہے لکھن والیا نے لکھا ہے روحل بیان ورگیال لکھا ہے امام غزالی بھی لکھا ہے حضرت یوسف علی شیشہ تو السلام آپ جدو اپنا حسن شریف دیکھا ہے بنایا نہیں سکتی گل پسند نہیں سی آئی ہو سماپ نے حضرت یا خوفر آپ لونڈی سی آپ نے بچہ فروخت کر د نہیںکمت دوسرے علاقے بی بی بی رو رو دے دے جی تیرا پتر جدا حضرت یقوب پیغمبر دا پتر بھی جا ہوا رب ہے تیرا پتر تیرے نال پہلا ملے گوب دا پتر یوسفاد ملے گا علماء نے اللہ بہتر جاننا ہے خیر لو جس وقت آپ اندر گئے آ ہے اگلیاں گلنا سارا کھل دیا جانگ ساری کاروائی پا کے قمیض اتاری یا حرن سیبا کی تھا خون قمیز خون خمز تلا کے سارا دیہار دے کھوڑ دے رہے شکار کرتے رہے چر رات کا ویلا اللہ قرآن کے اندر فرماتا وجہ او اباہ ایشا ای ابو رات جدو ویلا ہویا رات, ہویا، روندے آبا ان رات جب کون جی کا ویلا ہوا رو اباہ اپے والا رات نبک چیچا ماردے ہوئے ہاں ایک ہوتا ہے اترو بہانا اربی کے اندر لفظ ہور استعمال ہو شب لفظ استعمال آواز نال رونا جی ہے تبسم ایک دیکھ تبسم مسکراہٹ نو دیکھ آواز پیدا ہو خالی <سؤال> ہاتھوں بہانے نہیں سنا روجو ابکو چی مارے آ رہے نے رولا دے آ رہے نے مگر مچھا لے ہاتھوں بہانے آ رہے نے ادھر جدو کنار نو داخل ہوئے ہاتھ دن نگی کمیز Amen. Hey. موڑ موڑ روڑا محول بنا ہاتھ دے اندر رنگین کمیز چکی ہوئی موڑ موڑ اے, اے پورا جلوس بنے ہوا ہے ماتمی جلوس اے ماتم کردہ ہویا یہ دروی ظلم بھی آپ کی مڑ کمیز بھی آپ چکی بڑی زیادہ ہو گئی اندر بڑا کر داتی جلوس لے کے جیان داخلے چی رہے نے کسی نو گشی کے دورے نے کوئی کمبی جا رہا ہے کچھ کیتی جا رہا ہے لوگ ازراہے ہمدردی پوچھتے نے نہیں لوگ جا رہے دس تو پہلے ہی سن ہوں پورا ایک جلوس بنیا پونے وال کرنے والم بھی آ توجہ نہیں فرمائی ظلم بھی آپ کیتا پھر مگر مچھ والے اترو بھی آپ بھی آپ کیتا چیقا بھی آپ ماریاں ظلم بھی آپ کیتا سینے بھی آپ ہی کٹے اس حال دی اندر جدو حضرت یعقوب پیغمبر دے کول آئے جدو گئے جیڑی کاروائی دا مینو خطرہ سترا ہوئی کرتوت کر مخایا آپ نے ان کو نہیں پوچھا آپ نے پوچھا نہیں کی مسئلہ بنیا کیوں آپ خاموش نے پتر بول پل پل پالو یا ابانا کننا نوت رکھنا سوینا مین لنا مؤمن لنا ولو سا دھی حضرت یقوب نہیں بولے بول بول خاموش رہے آپ بھی بول پاہے. کیوں اندر دا چور کھلو نہیں سی سچے بندے نو پتا ہوتا ہے جدو جی رو اپنے اگلے کر دیا گے پر اندر دا چور اطمینان سچے ہوں زیادہ خطرا پتا جی کل جل ہو کر کے گل جھوٹھی آپ چ پی پترا تو جی کاروائی دا خطرہ سی لگتا ہے نے وہی پوری کر چلیے انداز دیکھو آدھے اپنی ہوا کیا جنگل پہنچے بس ساڈی آپس سد پی گئی کہ ساڈے بچوں بہتا بجتا ہےز کون دوڑتا ہے مقابلہ لانے سوچیا سڑے گا تی واہ بھی لگے گی پسینا بھی آئے گا ابا جی نے فرمایا تتی واہ بھی نہ لگ دیا جی میں ایک گل گل لیا مکانی ابو جی اسان لائی سوچیا یوسف میرے یہ تتی لگے اسان کیا وط رکدا یوسف رتا <Sans> <Sans> <Sans> ان کو ٹھلیاں گئی لما ہی نکل گئے نکل گئے جدو واپس آیا زور لا کے رو رہے اپا جدو واپس آیا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا کئی ظلم دیا نا سالنا سنا نے گوڑے جھوٹے بھی آتے نے گیا ساڈے لیا رخا گیا این گل کی پر دل چین چنا آیا اندر چور اگو بول بی لینی ہے سچ سچی بولیے اندر دا چول بول پیا تھی ساڈی ویسے من لینی ہے اگر سچ بھی تیرے یوسف نال پیار ہی ہے مننی نہیں ابا تر یقین دمان کی خاطر ایچہ کمیسی میں اپنے ہاتھ پوائی ابا وے خون کہڑے پاسوں آ گیا ہے اے بے اے بے خون کہڑے پاسو آ گیا ہے نال روڈے نے کمیز ویخ وے کے میں کے جا کے دیا گاڑی فرمایا پورا تو آئی نی و سوا تو آئے نی فرمایا میری اکاں ہے اکا کا تو کمیز یوسف دا جو ہے آپ آب نے ویخیا وی گیا اے بڑا ہی سمجھدار بھگیار لگتا سی کیونکہ چور ہوازہ جھوٹے تو حافظہ کامل نہیں کسے نہ کسی باز جی چادی جانا ہے یہ چیتا نہ ریا بھی بگیار کی گر بھی کہ چلو ادھر کوئی نشان بھی ہونے چاہیے بڑا ہی کوئی زبردست پیاری قسم والا سی میرے پتر آئے پر خاندان پر ان ادب نال قمیز نو کچھ نہیں ہوتا جدو اے سنیا انہوں کا ایک دماغ ہل گیا سارا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا لیا میں پیش کر لگیاں قرآن جی نو تفصیل خرطبی بھی آخر چ لکھا ہے بگیار جنگل نظر آیا انداز شکار کی شکار کر کے یا کی تھی، یا آدھے توڑے جو بن کے, کے, کے حضرت یوس والے حضرت یقو پیغمبر والا حضرت یقو پیغمبر والے आपने ना मारो। एक मेरे कोल से लिया तू फरिया फरमाया मेरा पुत्र खा गया ربا جی واسطہ مینو بولنے تو رب بولن دی توفیق دون ندیا میں تا پتر نہیں کھاتا منہ خون لگیا ہے دد ٹوٹے ہوئے دلیل کیا ہے رجبالا میں دلیل دینا تا دل بھی منے گا تے دے حضرت ابراہیم سے جہیفے نادل دے تیرے ترے گلی ہوئی ہے رب سونے, سونے, سونے اگیا حرام کیتا ہے پانی نبیا کا وجود ہے کہ پانی دے وجود رو نہیں سکتا تیسرا رب نے نبی نرام کر دبردی درندہ اتنے بھی رب نے حرام کیا نکا پہ زمانے کی ہر شہر چیز رہے پالا اسا نبی نہ نہیں لا سکتے اصا تو قدموں چمنے, اے اسا تے دے چمنے اے کر کے مشہور واقع آئے وے حضور دا غلام حضرت سفینہ جا رہا سی رستے کے اندر شیر ٹکرا ہے جدو خر آیا ہے آپ پنجا اٹھایا ہے آپ نے فرمایا خبردار مند چاک سجن زل بولو نا سبحان اللہ میں ادھر فقیر نے اس گل مکان ہونی بڑی عجیب ذرا دھیان اس فقیر نے اپنی جمان صاحب بیٹھے نے اصل دونوں نے اپنی صفائی پیش کرنی ہے توجہ اور سنو ہونا پگیار آخر بھی آتا جسم کھانا حرام ہے وہ نت پی ہوئی بیٹے کھا سکتے ہاں نج پیا میں کابو کر کے قابو کر کے ججرابے والا دربار آ گئے سوچو اس گل سارا کی صفائی ہو جائے گی سنؤ آپ سرکار نے فرمایا ہوں تیرا کی رات ہے ہوں اس علا نہیں رواں آپ نے فرمایا کیوں آ دلج پالا میں تا نہیں رہنا کہ نبیا کے پتر ہو کے نبیا کے پتر ہو کے جانور سے سہمت پہنا زمانہ سمانا ہلا پر جا میں اتنے رہ کے کی کرنا ہے وہ سونے آج آپ پواوے سیتوے حقیخ میں نہیں رہ سکنا، سونے پھر چی فکیر بھی آخر اص ایسے سال نہیں رہ سکتے وہ جہاں نبی تیال خواہ کے حق دے آلما توپتا پہلا ہو گیا ویخنا بھی گبارہ نہیں کرتے لوگ میرے سے بھی اتراج کرتے ہیں بھی تید کو کیوں چڑیا ہے مان سا بھی اتراج کرتے ہیں سارا اتراج کرتے ہیں تھی چڑیا ہے میں آخر چلو ادھر ویخو ادھر بے ایٹی غیرت ہے نبی پتر ہو کے جھوٹیاں تومتا پہنا اتنے ر کے کی ہے آکھے میں سید آل آد آ پھر حق کے آلما تو اگر ہمت ہے اگر ضرورت ہے اگر انسانیت ہے اگر صداقت ہے پھر سامنے بہ کے ہاں آزے کرے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو بھی تھوک تھوک کے لاوے سامنے دی تے لگن حق دے آلما تو تومتا یزیدیتیاں نبیا دیاں گستاخیاں دیا کوئی غیرت مند بندہ نال نہیں رہ جو ہے سبحان اللہ خیر اللہ میں پچھے ہی اور کافی لنگا شریف اگلی پڑھنا موٹا جتر جمع کر کے گل ختم کرنا فوائد اگلی بار بیاں کرا گا رجاخل بولو نا سبحان اللہ آپ نے جب گل کی ہے جدو نے ہوا کبھی پیتا مدد جھوٹا خواہ قبیز پیش کی تھی حضرت یعقوب پیغمبر جو بیان کر حقیقت نہیں تفسرا نے کھڑی ہے نفسا نے گڑی حقیقت, دینا، کوئی حقیقت دینا، کوئی تعلق نہیں بس اینے لفظ بولے سب رن چنگا سبر ہی چر ویخو ہرارو رہنے سچا یا جھوٹا بولو تو سہی, سہی،, سہی،, سہی، پھرا رو رہے ہے سچا رونا یا جھوٹا جھوٹا جھوٹا رونا رو رہے ہے حالانکہ <سؤال> ہسدی سنسی پیرو کوئی نہیں کاروائی ساری پائی سی جانا جمیل اتنے گل کر سبر جمیل کنو آخری سبر آخر ہائے وائے نہ ہوئے سبر جمیل آخری نے بندہ مخلوق شکوا نہ کرے, شکوانا کرے تھی اپنے مولا نال کرے ہال میں خلوق میں اپنے مولا نال کرنا پر اے جدو اگلی امتحان پہنچے رب سونے نال بھی شکوا مک جانا ہے جی ابراہیم خلیل اگ بچ جبریل آئے سنجالا ہس بھی ان سوالی عل محالی جدو سارا کچھ پیا کر سوال کری اسے پیار دا بیان رب قرآن اچھ کر دائے اللہ فرما دائے قد نعلم انہو لا يحضنوك الذی يخولون مولا فرما دائے سونیا اسا جاننیا اے مشرقین مکہ جو گلن کر دینے تینوں بڑی تکلیف ہون دیئے پر تیرا میرا پیار والا تعلق دو ہویا شکوا نہیں کرتے پر اڈے یار بڑا دکھ دچا ہی مقام یہ کوئی بڑا بڑا ہی مقام ہے خیر سو جی گل کر رہا اندر گل روکنا وا اور لال سنیا جی سچے جڑے سن انہاں نے ماتم نہیں چیکے نہیں ایسا فرمایا ظلم ضرور ہویا ہے پر جی داستان تسا کڑی بیٹھے ہو ان حقیقت نال کوئی تعلق نہیں رب د ہر گل کے اشارے د رب دستا ہے سانو سمجھانا چاہتا ہے ایک واقعہ کر بھی اجدا ہو دے گا م کرے گے ایک گل کر سو چوری ثابت کرنی ہو یا گواہ ہوتے یا آپ مننے یا مڑ کئی وارا سمان برامد ہو جاوے جائے تے ترمد ہویا پہتوالا میں چور نہیں ہاں سمان تھے برامد ہوا پیا چور نہیں آنا میں چور نہیں ہوں سمان تے تیرے کول دس محرم جی جدو جلوس نکلتا پتہ پتا لگتا گھوڑا کنا کل گھوڑا کنا کل پکایا سمان کوزیا کنا کل رنگین خون لائی کمیز کنا کول دس محرم دستا اے امام آپ مقام کے قاتل کون نے آپ ہی شہید کرے آپ ہاں بجا آپ والے آپ چیخا مارن والے ایسا آخر انج ظلم سلم بڑا ہو ہوا ہے صبر کرنے مت سینا بھی کٹتے پر کال ابل جی داستان تسا سنانے جس طرح نبیا جسم نو نہیں چیر سکتا تعناد دا کوئی درندہ نبی آل اولاد داستانوں سرا تو چادر گئی امرا یہ تص آخدیاں بے لباس ہوئی آخنے کڑی ہوئی داستان ظلم ضرور ہوا ہے وہ جیویں گیار دے قسما نو نہیں چھیر سکتا سدا ایمان نے آخلا ہے ہوگی ابراہیم خلیل دی گھر والی وہ فر سا ہاتھ بتائے انہوں ہاتھ شل ہو جائے آل ابراہیم دی ہاتھ بدھاوے بادشاہ بی بی تک ہاتھ نہ پہنچے ہاتھ شلو جاوے جے آل محمد پاک کربلا دا میدان ہوے غیر بندے کنا سینے دوں، دوں، دوں، سیور اتار لین رات چاد اتار بکواس <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> حقیقت کوئی تعلق نہیں جل نبی خاندان کی دی خدا دی ہر تاریخ دی کتاب اٹھا کے پڑھا جا سکتا ہے پر نبی عزت ہر جان د سانو تے سانڈا امام سبق دے جات چل کے گھر میں شب لاتے نہیں بے جا دت کے گھر میں شب لاتے نہیں قدر والے جا قدر سب جب اللہ ما سے اگر زندگی رہی اتھوں کے شروع کرا گے لتلا دی مرغا جن دی تو فیصف فرما